بسم اللہ نحمد رسول کریم انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے سلسلے میں ہمارا آج چوتھا سبق ہے قرآن کریم کی چند آیتیں مزید دیکھیں گے انشاء اللہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 133 اور 134 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اذ ايت سن لیتے ہیں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے ربی کم اے لوگ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف و اور ایسی جنت کی طرف دوڑو لبکو کو آر دو جو اتنی بڑی ہے جیسے بہت سارے آسمان اور زمین اتنی بڑی جنت ہے اور وہ جنت کیسے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے متقین یہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے ان کی صفت کیا ہے وہ کیسے متقین ہیں اللہ عن فیقن حفیظ و جو کہ خرچ کرتے ہیں اچھی حالت میں جب کہ ان کے پاس پیسے بہت زیادہ ہوں و اور تنگی کی حالت میں جب کہ ان کے پاس پیسے کم ہوں دونوں حالتوں میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسے متقیوں کے لیے ایسے پرہیزگاروں کے لیے یہ جنت تیار کی گئی ہے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کی طرح ہے اتنی بڑی جنت ہے والکاظمین کا اور ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ غصے کو پی لیتے ہیں عن الناس اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہسنین اور اللہ تعالی اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اس آیت میں اللہ جل الح نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ متقیوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مالداری کی حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں اور غربت کی حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یار میرے اپنے بچوں کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تو میں لوگوں پر کیا خرچ کروں اس کا جواب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے بولے وہ بھی کھجور کے دو ٹکڑے کرو اور ایک ٹکڑا اللہ کے راہ میں خرچ کرو ایک ٹکڑا اللہ کے راہ میں دے دو صدقہ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہزار ہو یا کروڑوں یا لاکھوں میں ہو غریب سے غریب ترین آدمی بھی کھجور کے دو ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا تو کسی کو دے سکتا ہے نا اللہ کے راہ میں خرچ کرنا اچھا عمل بھی ہے آسان بھی ہے امیر بھی کر سکتا ہے غریب بھی کر سکتا ہے حتیٰ کہ اتنا غریب شخص جس کے پاس ایک کھجور ہو اس میں سے آدا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اللہ تعالیٰ اس کو آجر دے بات سمجھ آ رہی ہے ایک اور آیت پڑھتے ہیں سورہ سبا کی آیت نمبر انتالیس ہے یہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے کل ان نربی فرما دیجیے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً میرا رب رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہے اپنے بندوں میں سے وہ یک در اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے یہ امیری غریبی مالدار ہونا اور غریب ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے اس لیے اگر آپ کسی کے پاس بہت زیادہ پیسے دیکھیں بڑی گاڑی دیکھیں بڑے بنگلے اور گھر دیکھیں تو حسد مت کریں اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ہے اگر آپ اس پر حسد کرتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں کہ اس کو تو اتنی بڑی گاڑی ملی اور مجھے کچھ بھی نہیں ملا تو گویا کہ آپ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہیں نا یہ تو اللہ نے دیا ہے اسے دنیا میں دیا آپ کو آخرت میں دے گا غریبی امیری فقر و فاقا اور اچھی کھاتی پیتی زندگی یہ سب اللہ کی طرف سے ہے وما انفق من شعین فہو یخلیف ہو اور جو کچھ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وما انفق من منشی شعین کچھ بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں فہو یخلیف اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا وہ وخیر اور اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ لوگوں کو دیتے رہیں گے تو خود کیا کھائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رزق تم میں دیتا ہوں تم اگر خرچ کر لو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں رزق تمہیں نہیں دوں گا اور میں بہترین رزق دینے والا ہوں جس کو چاہے اللہ مالدار کر دے جس کو چاہے اللہ غریب کر دے یہ سب اللہ تعالیٰ کا کام ہے اس لیے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے اللہ موسیہ علی فی داری و بارکلی فی رزقی اے اللہ میرے گھر کو بڑا اور کشادہ کر دے اور میرے رزق میں برکت ڈال دے اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے مسلفی تو یہ سرح بقرہ کی آیت نمبر 61 ہے اس میں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال اللہ تعالی بیان فرما رہا ہے کیسے مسل اللہ وہ لوگ جو کہ اللہ کے راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال یہ ہے کہ مسلح جیسے کہ ایک دانا ہوتا ہے انبتت سبع سنابلہ وہ ساتھ خوشے گاتا ہے وہ دانا سات ہوشے اگاتا ہے یعنی اللہ کے حکم سے فی کلی سم بلا تمیا تو ہبا ایک دانا ہے نا ایک بیج ہے اسے بویا گیا اور اس سے سات ہوشے نکلے یہ جو گندم ہوتی ہے جو برش کی طرح آپ کو نظر آتا ہے اسے خوشا کہا جاتا ہے عربی میں اسے سمبلا کہتے ہیں ایک بیچ سے سات خوشے نکلے ہیں اور ہر خوشے میں سو دانے ہیں یعنی اگر کوئی ایک روپیہ خرچ کرتا ہے گویا کہ اللہ تعالی اسے سات سو روپے کا اجر دیں گے سات سو روپے کی نیکی اس کے لیے لکھ دیں گے ایک شخص اگر ایک روپیہ خرچ کرتا ہے نا تو اللہ تعالی اس کو سات سو روپیہ خرچ کرنے کا بدلہ دیں گے ہاں شیما ایک ٹافی اگر تم کسی کو دیتی ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں سات سو ٹافیاں دینے کا ثواب دیں گے یعنی دیکھنے میں تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے بہت تھوڑا خرچ کیا آپ ایک روپیہ خرچ کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے یار ایک روپے سے کیا ہوگا ایک یتیم بچہ آپ کے سامنے ہے صرف ایک ٹافی آپ کے پاس ہے تو آپ کہتے ہیں یار پورا بنڈل ہوتا تو اس کو دیتا یہ خوش ہوتا ایک ٹافی سے کیا ہوگا آپ تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے آپ ایک روپیہ خرچ کرتے ہیں ایک ٹافی کسی یتیم کو دیتے ہیں اللہ تعالی آپ کو اس کے بدلے میں سات سو روپے اور سات سو ٹافیوں کا ثواب دیتے ہیں آگے پھر اللہ جلجلال مزید فرماتے ہیں اور اللہ تعالی جس کے لیے چاہے زیادہ کر دے اللہ تعالی دگنا تگنا اس سے بھی زیادہ اس کو اجر دے ثواب دے اللہ کو کوئی روک سکتا ہے یعنی جتنی زیادہ آپ کی نیت اچھی ہوگی اور آپ نے زیادہ ضرورت مند شخص کو کوئی چیز دی ہوگی تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا اللہ فل میں ایشا اور اللہ جس کے لیے چاہے دگنا تگنا بڑھا کر دے و اللہ عاصم اور اللہ تعالی بہت کشادہ ہے علیم جاننے والا ہے اللہ تعالی کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے بہت بہت بڑے بڑے خزانوں کا مالک ہے پوری دنیا آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے جو چیز بھی دنیا میں موجود ہے ہر چیز کا مالک ہے واسعن ہے کسی چیز کی کمی ہے علیم اور وہ جاننے والا ہے کہ کس کو کتنا اجر دینا چاہیے یعنی دینے والے کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے زیادہ ضرورت مند کو اگر آپ دیتے ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب بڑھا کر دیتا ہے مثال کے طور پر جیسے کہ یہ بات پہلے بھی ہم نے بیان کی تھی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف یہ فتویٰ منصوب ہے لوگوں کو بھی پیسوں کی ضرورت ہے اور مجاہدین کو بھی ضرورت ہے لیکن پیسے کم ہیں کسے دیا جائے مجاہدین کو دیا جائے اب ایک صاحب خیر ہیں اللہ کے رحم میں خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ مدارس بھی چل رہے ہیں مساجد میں بھی پیسے دیے جا سکتے ہیں یتیم خانے بھی ہیں اور بھی بہت بڑے بڑے نیکی کے کام ہیں لیکن مجاہدین کو زیادہ ضرورت ہے ان کے ایک ایک زخمی پر کبھی کبھار کروڑوں کا خرچہ آ جاتا ہے یہ بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو مجاہدین کی ایک ایک کاروائی پر کروڑوں کا خرچہ ہوتا ہے بس جتنا گڑ اتنا میٹھا والی بات ہے مجاہدین کے پاس پیسے جتنے زیادہ ہوں گے اتنی اچھی کاروائی کریں گے تو زیادہ ضرورت کو دیکھ کر جو شخص مجاہدین کو چندہ دے مجاہدین کو اپنی زکات دے مجاہدین پر خرچ کرے ان کے یتیم و بیواؤں پر خرچ کرے انشاءاللہ اس کا اجر بہت زیادہ ہوگا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ یہ بھی ہے کہ اگر بعض لوگوں نے پیسے دیے ہیں خانقاہوں پر اور مدرسوں پر خرچ کرنے کے لیے لیکن مجاہدین کو اس کی ضرورت پڑ گئی ہے تو خانقاہوں اور مدرسوں کے بجائے مجاہدین کو یہ پیسے دیے جائیں بات سمجھ میں آ گئی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں يجوز تغيير شرط الواقف لما هو أصلح منه